او اکبر اکبر عوہ اکبر ہوں اکبر ان لا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 فل اللہ اللہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شور نفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادیله واشهد ان لا اله الا اللہ وحضر لا شریک له واشهد ان محمد ابدا رسوله ما بعد فإنا أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مشغل الأمور محدثاتها وكل موضثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعس الله ورسوله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 إنك حميد مجيد کا حمید علم کا علامہ انتر علیم الحکیم ربش رخلی صدر ویسرلی عمری وخد العقدانی یفقہ قولی بعد بہدو فل من شیطوان الرضیم بن حمز ہی ونفق بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن عمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم عالم إنسانيات کی تمام برعافية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 ان سے پہلو تہی برتنے والا انتہائی شخاوت اور اللہ رب العزت کے غیر غضب کا مستحر قرار پاتا ہے تمام تر برکتیں کتاب و سنت کی پیروی میں ہیں قاب و اجتماعی برکتیں ہوں یا انفرادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے حد یقام فی الارض خیر لهم من ان تر اربعین صباحا کسی علاقے والے اللہ تعالیٰ کی ایک حد قائم کر دے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 پیش رفت اختیار کر لیں گے یہ ان کی بھول ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان الخیر لا بے شر کہ خیر جو ہے وہ کبھی براستہ شر نہیں آ سکتی خیر بذریعہ شر نہیں آ سکتی خیر کو لانے والی خیر ہی ہوگی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 شر کے آنے کی ایک تازہ مثال وہ بعض قوانین ہیں جو عورتوں کے تعلق سے وضع کیے گئے جو سراسر شریعت کے مقاصد کے خلاف ہماری خواتین یہ بات باور کر لیں کہ ان کی تمام طرح آفیت اسی چیز میں ہے کہ ان کے مرد ان کے قوام ہوں اللہ پاک کا ارشاد ہے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 ایسے ہزاروں یا شاید لاکھوں بچے ہوں جنہیں ان کے باپ کا علم نہ ہو اور ہزاروں بچے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اپنی ماں کو بھی نہیں جانتے لیکن ہماری یہ اجتماعی گھریلو زندگی اور کا تقدس اب تک برقرار ہے اور یہی یورپ کو تکلیف دیتی ہے اور ہمارے حکام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 اسی میں اپنی سعادت محسوس کریں اور شرِ حدود کو پامال نہ کریں اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں اور اس قسم کے سیاہ قوانین کو ٹھکرا دے جو شریعت سے بغاوت کے مترادف ہیں جو شریعت کے مقاصد کو توڑنے والے ہیں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 یہ فرامین ہمارے لیے مشاء الاہ ہیں نہ کہ یورپ کی سیاہ تہذیب جس میں آزادی سوائے ملامت اور گناہوں کی غلاصت کے کچھ بھی نہیں ہے میں خواتین کے لیے ایک آئیڈیل خاتون پیش کرتا ہوں کہ اسے اپنا اسواہ بنائیں مش رہ بنائیں یہ اللہ کے بغمبر کی صحابیاں ہیں کنیت کے ساتھ زیادہ معروف تھیں ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے نام میں اختلاف ہے تاریخ کی بعض کتب میں سہلہ ان کا نام تھا اور بعض کتب میں عیسا رمیلا نام بھی مذکور ہے لیکن پوری زندگی اپنی کنیت کے ساتھ معروف رہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ ہے ان کا شمار سابقین میں ہوتا ہے جب رسول کریم اسلام کی دعوت لے کر پہنچے اور اس دعوت کو عام فرمایا تو جن صحابہ کو سبقت کا شرف حاصل ہے مصابقن صابقون اولا عل جن کو سبقت کا شرف حاصل ہے اور کیا کہنا ان صابقین کا یہ مقربین میں سے اللہ کے مقربین میں سے تو ان سابقین میں ام حرام کا نام بھی شامل اور داخل ہے ان کا شوہر مالک ابن نور مشرک تھا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 اپنے بیٹے انس سے کہا کہ میرے بیٹے تم ولی بن کر میرا نکاح ابو طلحہ سے کر دو اور چونکہ ابو طلحہ میری دعوت پر مسلمان ہوئے ہیں تو میں ان سے حق مار نہیں لوں گی ان کا اسلام ہی میرا حق مار کہ میری دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو میری طرف سے حق مار کا کوئی تقاضہ نہیں ہے میں یہ تصہیل ابو طلحہ کو دینا چاہتی ہوں ان کا اسلام قبول کرنا ہے میرا حکمار تو یہ اس نیک بیوی بی کی سعادت کہ خود بھی سابقین میں سے تھی اور ابو طلحہ بن ان کی دعوت پر اسلام قبول کر گئے اور بعد میں اسلام کے لیے بڑا بار آور اور نفع بخش ثابت ہوئے بے تحاشا انہوں نے دین کی خدمت کی یہ اس خاتون کی برکتوں میں سے ایک برکت ابو ابوطل کی بیوی بی بن گئے اور ان کے رشتے میں آ گئی ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے کس قدر محبت تھی آپ نے سن لیا نبیر اسلام سے کیسی محبت تھی جب پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منوط تشریف لائے ام حرام جو کہ مدینہ کی صحابیہ تھی سوچتی رہی کہ پیغمبر علیہ السلام کو کیا تحفہ دو اور کس طرح آپ کی محبت حاصل کرو چنانچہ اپنے بچے انس کو لے کر آ گئے یہ انس بن مالک ان کے پہلے شوہر جو کہ کافر تھے مالک بن نظر کی کہ بیٹے تھے دس سال کی عمر کے تھے جب نبی علیہ السلام مدینہ پہنچے اور کہا کہ یارسول اللّہ, صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو تحفہ دینا چاہتی ہوں ہاد انس یک یہ میرا بیٹا انس یہ آپ کا خادم بن کر رہے گا مسلسل <سؤال> آپ کے ساتھ رہے گا اور شب و روز آپ کی خدمت کرے گا اسے قبول کر لیجیے اپنے خدمت میں قبول کر لیجیے پیارے محمد رسول اللہ وسلم نے انس کو اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیجیے یہ اس نیک خاتون کا ایک اور شرف کہ ان کا بیٹا خادم الرسول کے لقب سے معروف ہوا اور مسلسل دس سال اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت کی اور نبی علیہ السلام کو ان سے محبت بھی بہت تھی انا سرماتے ہیں کہ واہ ما دورہ بنی بالا قارن دس سال اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت کی اس دوران رسول اللہ وسلم نے ایک دفعہ بھی مجھے نہیں مارا بلکہ نہ کبھی ڈانٹا ولاقاد علی لما فعل تک اور کبھی اتنا بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا حالانکہ میں بچہ تھا بعد اوقات بچپنے کی بنا پر بچوں میں کھیل کود شروع کر دیتا اور اللہ کے پیارے پیغمبر سے غافل ہو جاتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے ڈانٹا ڈٹا نہیں ہمیشہ محبت اور پیار کیا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 بیوی بی کی دین سے محبت اللہ کے پیارے بیغمبر سے محبت اسلام کی طرف سبقت کا شرف تو اس خاتون کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا جائے اپنے لیے نمونہ بنایا جائے اس خاتون کا اپنے شوہر کے ساتھ تعلق کیسا تھا صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے ان کے شوہر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تاجر تھے تجارت کے غرض سے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 لیکن کوئی زیور نہ پہنے کوئی سنگھار نہ کرے حتیٰ کہ آنکھوں میں سرما نہ لگا ایک عورت پیغمبر اسلام کے پاس آئی میری بیٹی بیوہ ہو چکی اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے اسے سرما استعمال کرنے کی رخصت ہے فرمایا کہ نہیں یہ چار ماہ دس دن صبر کرو تمہیں جاہلیت کی وہ دن بھول گئے جاہلیت میں ایک عورت اگر بیوہ ہوتی تو اسے ایک ڈرب نما پنجرے میں بٹھا دیا جاتا وہیں وہ رہتی وہیں کھاتی پیتی وہیں اپنی ساری حاجتیں پوری کرتی غلاصت کے ڈھیر میں رہتی بدبوؤں کا مرکز ہوتا اور پورا ایک سال اس کو وہاں رہنا ہوتا تھا تاکہ شوہر کی جو تعلیم ہے اور جو اس کا مقام اور ہیبت ہے اس کا تقاضہ پورا ہو سکے اور جب سال پورا کر کے وہ ڈربے سے باہر نکلتی تو اسے بکری کی ایک مینگنی دی جاتی اور وہ مینگنی پھینکتے یہ اشارہ اس طرف ہے کہ شوہر کی جدائی پر اور اس کے انتقال پر میرا ایک سال تک ڈرمے میں بیٹھنا غلاستوں کے ڈھیر میں بیٹھنا یہ اگرچہ ایک بڑی تکلیف دے اور عضیت ناک زندگی ہے مگر شوہر کے مقابلے میں یہ ایک سال اس ایک مینگنی کے برابر بھی نہیں فرمایا کہ جاہلیت میں تو یہ ہوتا تھا اور اب تم چار ماہ یہ آنکھوں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی ہو قطع نہیں تمہاری بیٹی سرما استعمال نہیں کر سکتی یہ شوہر کا مقام اور یہ حیبت ام حرام کے دل میں تھی یہ میرا شوہر ایک سفر سے آ رہا ہے پتہ نہیں کس کیفیت میں گھر لوٹے گئے تو انہیں بیٹے کے انتقال کی خبر نہ دینا رات ہو گئی ابو طلحہ پہنچ گیا آتے ہی بیٹے کا پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے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 اب اتل اپنے بیٹے کی وفات کی خبر سن کر صبر کر کے اللہ سے اجر لے لو صدمہ تو پہنچ گیا مگر اب صبر کر لو اور اللہ سے اجر لے لو امر اللہ ان کلو خیر مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے اس کا ہر کام اس کے لیے بہتر ہے انسان و سررا شاکار کا خیر اللہ اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے جو اس کے حق میں بہت ہی بہتر ہے وہ نصامت ہو تو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صابر صبر کرتا ہے بطالِ خیر اللہ یہ بھی اس کے لیے کتنا بہتر ہے فاضہ بل مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے خوشی پہنچے تو بھی اللہ کو راضی کر لیتا ہے اور غم لاہق ہو تو بھی اللہ کو راضی کر لیتا ہے چنانچہ ابو طلحہ نے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 وہ کالے قوانین نہیں ہیں جو گاہے بگاہے بنتے رہتے ہیں تیرے لیے یہ نمونہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی صحابیات ام سلیم کا کردار اللہ کے پیارے پیغمبر کو اس خاتون سے بڑی محبت تھی اور نبی علیہ السلام گاہے بگاہے اس کے گھر جایا کرتے تھے بعض دفعہ صاحبہ نے پوچھا یار رسول اللہ وسلم آپ صرف خواتین میں سے امِ سلائم، ام سلیم کی زیارت کرنے جاتے ہیں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 کہ دھوکا ہو چکا غدر ہو چکا تو فرمایا موت حالان کے سامنے تھی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا پیغام تو سن لو ہمیں معلم اور قاری بنا کر بھیجا گیا پیغام تو سن لو لیکن مہلت نہ دی گئی اور پیچھے ایک ظالم نے نیدے کا وار کر کے آپ کو شہید کر دیا خون بہ رہا تھا اس خون کو مٹھی میں بھرا اور اپنے چہرے اور سینے پر چھڑکا اور زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ نکلے فرست و رب القار مجھے رب خوابہ کی قسم میں کامیاب گئے تو فرمایا کہ میں ام حرام ام سلیم کی زیارت کے لیے جاتا ہوں اس کی دلجوئی کرنے کے لیے اسے بڑے سبنے پہنچے ہیں اس کا بھائی بھی شہید ہوا ہے اور اس کا والد بھی شہید ہوا ہے تو یہ امِ سلیم کی بابرکت زندگی اور ام سلیم کی ایک حیات طیبہ جس کی ایک جھلک ہم نے دیکھی دین سے اس قدر محبت ہے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ یارسود اللہ ہادا ادل یہ میرا بچہ انس اس کے لیے کچھ دعا کر دیجیے اس کے لیے دعا کر دیجیے یعنی دین سے محبت ہے بیٹے کے لیے کیا چاہیے اللہ کے پیارے پہ کی دعائیں چاہیے باقی یہ دنیا ترقیاں دنوی تجارتیں اس طرف کوئی التفاط نہ تھا اس کے لیے دعا کر دی رسول اللہ وسلم نے فوراً دعا کر دی اللہ اکثر مال ہوں و والدہ ود اے اللہ انس کے مال کو بڑھا دے اور اس کی اولاد کو بڑھا دے اور اس کو جنت کا داخل ادا فرما اور بعض حدیث میں یہ بھی تو دعا بھی ہے کہ اس کی عمر میں برکت دے دی اللہ تعالیٰ نے ساری دعائیں قبول کر لی عمر میں برکت دے دی نوے ہجری میں فوت ہوئے اس وقت ان کی عمر سو سال تھی اور بعض روایتوں میں ایک ستانوے ہجری کے الفاظ ایک سو سات سال کی عمر میں فوت ہوئی اورن اس کا بیان ہے کہ اتنے بچے اللہ نے دیے اور پوتے اور اپنے پوتے کہ مجھے ان کے نام یاد نہیں تھے ایک سو پچیس بچے اپنے ہاتھ سے میں نے دفن کیے ایک سو پچیس بچوں کا جنابہ میں نے خود پڑھا اور ان کی تدفین کی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 ان کے باغات ہر سال ایک فصل دیا کرتے تھے ایک بار پھل دیا کرتے تھے اور میرے سارے باغات ہر سال دو دفعہ پھل دیا کرتے تھے اللہ نے اس قدر مال کی برکت دے, دے اور اس پر کر دی اور انس مالک رضی اللہ بعض اوقات رو پڑتے اور یہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے پیغمبر کی دونوں دعائیں قبول کر لیں مال کی برکت بھی دے دی اور اولاد کی برکت بھی دے دی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 اور آپ کا لعاب دہن ان کے پیٹ میں اتھرے گا پھر انہیں دودھ پلاؤں گی اور پھر باقی خوراک اور غذا ان کو دوں گی چنانچہ بیٹا بھوک سے بلک رہا ہے لیکن انتظار کرتی رہیں حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ام سلیم سلیم اپنا جو بیٹا لے کر ان کی خدمت میں پہنچ گئی رسول کریم نے کھجور طلب کی اور اپنے منہ میں چبا کر ان کے منہ میں ڈالیں اور بچہ اس کھجور کو جب وہ چبانے لگا اپنا منہ حرکت دے رہا ہے زبان اور اپنے ہونٹ حرکت دے رہے اور اللہ کے بحثم المسکرا رہے اور ساتھ ساتھ فرما رہے حب الصاری تمر حب الصاری تمر کہ دیکھو انصار کو کھجور کتنی پسند ہے یہ بچہ ابھی چند گھنٹوں قبل دنیا میں آیا اور کھجور کا کتنا اس کو تعارف ہے کتنے شوق سے یہ کھجور کو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 اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کا اپنے اہل و مال کی محبت کا اپنے شوہر کے صد وفاداری کا حسن سلوک کا کس چیز کا صلہ تھا یہ جو اللہ نے عطا فرما دیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو باقاعدہ جنت کا منظر دکھا دیا گیا اور یہ نیک بی بی جنت میں باقاعدہ دکھا دی گئی اور صحابہ کو یہ بشارت دی گئی اللہ تعالیٰ اس خاتون سے رادی ہو جائے اور مستقل رضا عطا فرما دے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 فلحدر اللیہ یوخالف ان عمر ہی ان توسیب ہم فتنہ اور یوسیب عذاب العلیم ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے یا اللہ کے رسول کے کسی ایک عمر کی مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں فتنہ لاحق نہ ہو جائے اور آخرت کا دردناک عذاب اس کے لپیٹے میں نہ آ جائیں کون لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے کسی ایک امر کی مخالفت کرتے ہیں کسی ایک امر سے بغاوت اختیار کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے دنیا میں فطن لاحق ہونے سے اور آخرت کے دردناک عذاب سے اللہ پاک ہمیں فہم صحیح عطا فرما دے اور شریعت کی اتباع کی توفیق دے دے عقول قولی هذا وصفر اللہ علیہ ولکم وفر الانہ الحمد رب الر الحمدللہ للہ والسلام علی رسول اللہ وبعد تمام بیماروں کی دعائ ص کی اپیل کی گئی ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو بشمول اس مائع یہ بھی بیمار اس کی بھی دعا کرتے ہیں اس کو بھی صحت کام عطا فرما اور صحتِ دائمہ عطا فرمائے جو بھی ہمارے بھائی بہن مریض ہیں اللہ رب العزت سب کو صحتِ کاملہ اور دائمہ عطا فرما یہ آج کا اعلان یہ توحید آباد علاقہ ہے گلیات میں نتھیا گلی کالا باغ ایبٹ آباد میں یہ علاقہ موجود ہے اور یہاں ایک ادارہ قائم ہے جامع عائشہ صدیقہ للبنات پسالہ گاؤں معروف ہے وہاں پر اس ادارے کے لیے آج کا اعلان ہے یہ ایک پہاڑی علاقہ بڑا کٹھن علاقہ ہے جہاں اکثر برف جمی رہتی ہے اور لوگوں کی زندگی بڑی دشوار ہوتی ہے مگر جو لوگ ان کٹھن حالات میں بھی بچوں اور بچیوں کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں تو یہاں بھی الحمد توحید آباد میں ادارہ قائم ہے اور یہ ادارہ بچوں کی تعلیم کا ہے صدیقہ دل دلبنات کے نام سے اور کثیر تعداد میں بچیاں یہاں زیبر تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہیں اور بہت سے معلمات انہیں پڑھا رہی ہیں اللہ کی توفیق سے کئی بار یہاں جانے کا اتفاق ہوا اور اس ادارے کو دیکھنے کا اتفاق ہوا اللہ رب العزت ان جہود کو قائم و دائم رکھے ان کے ماہانہ اخراجات پچاس ہزار کے قریب ہیں تو ساتھ باہر موجود ہوں گے آپ تعاون کیجئے بہت دور سے یہ مہمان ہمارے پاس تشریف لائے ہیں تو ان کو آپ بھرپور تعاون دیجئے تاکہ علم کی سرپرستی ہو اور یہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہو ایک ایک حرف انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا اللہ باک توفیق عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما ان ان الحمدللہ نحمدہو ونستعینوہو ونستغفر ونعوذ للہ من شعور نفوسنا وسیعات عمالنا من یهدہ الله فلا مضللہ ومن یضلل فلا حادیلہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریخ لہ بشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فإنا أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرب الأمور محدثاتها بكل محدث بدعه وكل بدعة ضلالا وكل ضلالة, ضلالة في النار فقل اللہ مبارک محمد محمد ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو وقضانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طابت لنا به فاعف عنا فاغفر لنا فارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين الله منصور من اللہ